وغم اربع مشتمل و و رسارت صداقت اقسام دشرقین و اقسام دارین انوانات دم سریت توحید وجیدت ذات ما اتنا عطا انوانات من ذکر قیدین علو نور مشتاه منشور عطا عنوانات بیان دو دلائل تو مشرکین چکم دلائل فاسیده دی دعویہ ترا ذات تا ہے اتباع وند اتباع ال اباد توسل بالحیل الشنا شرکیہ دی ابتراء ال لا قیاس فاسد دی نمن سبق کے با باقی ما قاصدی صداقت دا کتاب رسالت ایمان ہم صدر لاسرجر بصیر بالقرآن و اربائن و بی اربعن و اربعن في اربعن. فوری اربع شو بی اربعن دالسم اربع. دس چاری و تقریباً دا جاؤں اصول دکھر گئی تیرے چارے باون باون اصول او دیالس اربعیات دا جب ہم ادھنا و نحبہ قد کی داونا اربع وثبتو بے اربعن اس بات پر صدورو امورو معنی یو دلیلی عقلی دیم دلیلی نقلی او دریم دلیلی وحیی صدورم حل دا سبق اپنا ہم اربع کی و بیان بیان دلیل دلیل دلیل او حل صدقات کی کتاب بر سعادت کی دعا لازم ملزوم دی اس باب تہدہمام و سرزم اخرنہ نے دیوجلو قرانی قریبم ذکر جی صدقات کی کتاب ذکر کے اور صلات یال صلات ذکر کی ان صدقات کتاب کل یوم کی کے کل اول اور دیگر مثال مثال لو فار صدقات کتاب اور مثال لو فار صدقات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امام صلات صدقات کی صداقت کتاب اور رسالت دی تھتیو صورت تدین خالین دے اور صورت کے دی ذکر کرتا فرج متعال کے حصول سڑے بھی خصوصا کم صورتوں نا جس مصدر بہروبہ جواب والے دی اور سیاتن صورتوں نے الف لام میم الف لام را دی تب اسرائیل میں کہ بہروبہ جواب لکھے گی حمیم تا دی صورتوں کی صداقت کتاب اولا اکثر ذکر ہے اور سردار میں اور اس بات رسالت نبی علیہ السلام خود صورتوں میں مستسلانی ان دو دو ایک نور خواہ خاصل سورت نو حقی سورتونو چی مصدر پہ رو پہجاب آنے دی ناغسر مصدر پہ صداقت کتاب رو سورت مانی اللہ سورتین دو سورتونو چان کبوت اور روم دے در دیم سورت گورا سری بکارا مصدر پہ رو پہجاب آنے لاؤلہ صداقت دے کتاب جگر کئی ذالک الکتاب بولارہ بفیحو حدل للمتقین صداقت دے کتاب لا نكال کتاب ولا رہی وہ بھی يهدى للمتقين دام ذکر کچھ صداقت تے حساب ذکر شیخ اکثر اس ذکر کہ یہ رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور پسیر روان گورا صداقت کتاب او دفر شبہ ان اللہ لا صحیح یذن وسلم ما بعذن فما فوقها دیکھم صداقت کتاب لے دفتر شبہ دی, دی دراد لک ترجمہ کہ ہوئی تفسیر راشی نا فترجمہ کہ دی نماز کی بلا قول صداقت رسول صلی اللہ رسول دا ویم دے منگو خشک وہیم دیو سدا قطر صلی اللہ علیہ وسلم پوسور تم می ودو شادلہ کشکا کتاب چمگلا نکلے بند والے رسول کتاب پاتو بسور می ودو شاد نیلا ان کم تم سعد ان کم تم سعد ابھی سدا کتور رسول کتاب گورا سدا کتر کتاب سدا سورت رام ابرپور سورت عال عمران کے ہم سر بہرو بھیجا نزلہ کلا قتل رسول کتاب الحق مصدق بین دے صداقت الرسول صداقت دوڑا کل کتاب نزلہ حق مدیہ کلب رشتنی دریم نمبر آٹھ سورت آل عمران نزرا لے کلگیتا بلحق مدیہ کل باندھ سوچنا سدا قدر کتاب را گر داس کتاب چیب کے دہ تلے ندیات کی سدا قطر کتاب نزلہ نئے کلکتاب کتاب مد کل بے نئے دیہم آخر کی بے گور ون الفرقان را گرے داس کتاب چیلن کے دہ تلے ون زر الفرقان را لگرے تاس کے تا جواب انہوں کے لفام ہیں حق و ضابط کے انزل فرقان تارین تیسرت کے بے گورا صداقت الکتاب صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صداقت الکتاب ھذا بیان للناس ھذا بیان للناس ظفر بیان الفرضام خلقم ھذا بیان بیان للناس ظفر بیان الفرضام خلقم وھدًا ومعذۃ للمؤمنین بیان ہاذنا سر ہاذ ہاذ یوسلو اتر نمبر ہاذ ہاذا بیاس دا بیاں وم للمتقین متفل اتر نمبر آر. صداقت الگ موز مطین بسی گورا صدا ماں محمد اللہ رسول پر ذکر کی یا یا کی اور متفر یا منفسل یوسول نمبر آٹھ کی صداقت الرسول اثبات بات رسالت، اَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَوْ تَنْقَلِبُوا عَلَىٰ عَقِبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبِهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صدقات الكتاب صدقات الرسول صلى الله عليه وسلم بقره سورتي الانعام سرمبر سدا خطر سو سلیہ کتاب مکن کلب نیح ولی امرا منہ بات اوسدا کتاب مغرال مارک نڈک دے مد کل کی ومن حولها والذین ورے تم امک به وهم مین صلاتهم يحافظون صداقت الب صدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو خبر دو خبری دے صدر دے پہ صداقت کتابا جی صد رسول کتاب ان کتاب الک ولا کل بھی صدر <سدق> اجو مین وزرال مومی سدا کتر کتاب رسوری ورم سری <سدق> سا تاب اون ذیل در سال ولا کل بھی صدر اجو مینسم سب بارت وز کرال مومینی فی بن خل پند بار میتھ بھجیل مومینی صداقت الق صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی سورت ہر سورت کی ہر سورت کی صداقت, کتاب صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت صداقت الب صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تل کا نا تل کتاب الحکیم صداقت القب تل کا رسو اکانجمرینس من ادر ہم کدم سنند تحل قرف دام سلامت دین ان سیرینس بان ان زنا لو وټو خلکو زی اوکان کل سا چغی دخوا د یا لیا ے مقدمما خ سھیں چاغ دخوا د اجر د سابق کو قال کافررونا ان حذاله صاحرو مبینا صدا ق کتاب لااق د الله عليه وس بګوره س ی ہو ک صدر د فرور پجا اوبان د دو تو را کے۔ كتاب أكيمة آات ثمفة م حقي من خبير صاق الكتاب كتاب أكيمة آات ثمفلات م حقي من خبي صاق الرسول ك إنني ق من هنا زيير الرسول إننيكم من هنا زير مبارا اولالات صاق الكتاب اوربسيات صاقتنا صدااق الرسول كتاب أقيمة آته ثم حة م حقي خبير منہ زیر منت سورت سورت یوسف صدا قطل کتاب سدا صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دل کا آتاب المبین صداقت الق دل کا آتاب عل مبین ان سداقت الرسول نہن سوال نہ پتا بن منگ بیان کو نو نقل سوالے باد اعثنا قصص بما اوحينا اليك هذا القران تضاد دليل يتتبع امري بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافرين يقين بخوف من المثقل يا كانوا يتقدمت قرانا لا خبرا دليل اتي ده دليل حدثت قرانا وان كنت من قبله لمن الغافرين دي سب دماغ دماغ اس بات آخر سورت کے کے بےذی کر گئی بصیرت آت... لئی بات کیخت امبا لئے سرت امبائے قرآن کریم صلی اللہ علیہ کریم قرآن کریم صلی اللہ علیہ ماں کان ہدیتر ونا کنت کلین دیہی وت سین کل شیئم مہو دم ورح مل میو اخرنے آیا ختم پر سا تب اوتیتا کتر کتاب اول سورت سد مرتبہ سورکی ما کان ہدی سیوتر ونا کتھی کل جیبین دیہی وت سین کل شم محدم ورحم لکھو میم جی تفصیل قومی ہدایت اور رحمت خدای کامل مکمل کتاب جنس اور تصمیر کتاب کتاب نے دل کا آنا تن کتاب شراب کتاب کی کتاب کی لال کل کتاب ول امزل سرد وب کل ہپ ولكن اكثر الناس لا يمنون ها کتاب چہ ساتھ رہنے کے لیے شیوتر حضر صانا دادے رشتہ کی کتاب ولكن اكثر الناس لا يمنون دیر خلق کتاب بانی اغسر خسکے جی دی بانی کی کتابان ایمان راہلی اگر صحیح من کہیں خسے کے چے کم کرما گم سلمانہ دی درحے قد جوری ہوئی زبان فکم زکی مان دے ولكن اكثر الناس لا يمنون کو حقیقت تو گوری ولكن اكثر الناس لا يمنون دیر خلق کے کن کے فدی کتابان ہیں ولكن اكثر الناس صداقت الكتاب سدا قطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور سورت, سورت ابراہیم سداخت کتاب کتاب رسو سورت رسول کتاب ان سل قطر کتاب د کتاب ان سلے ان سلح اب سدا قد رسول علئی کم راد اس باتر سالت اور جنہ سمن ظلم اثرج کسور کے وہ گان دی جوان گاڑے صرف ایک والے لاڑے پٹولی تو کی گا سرگ سر سنے عمر تک نہن لتوخر جنناس من الظلمات الى النور رذل فعل چبات خلقلا تیارود جہالت نرنا دالم تار تیارود الظلم نرنا دال تار تیارود شک نرنا توحید تیارود کفر نرنا اسلام تا دین ربہم الى فرات العزیز الحمید الى سنات العزیز الحمید صداقت الكتاب صداقه الرسول صلى الله عليه وسلم وغلب يا رسول سدهجك اذكاهم ذا مبين صداقه الكتاب الفلام راتل كتاب وقران مبين وقران مبين وربسي صداقه الرسول صلى الله عليه وسلم راتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولکم السلام, السلام. کے ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لله من آلاتنا إنه هو السميع العليم صداقة جنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيد فاقيد من العجمالين صداقة أبي قرى الكتاب نهم نمراتهم إن هذا القرآن يهدي للتي عقوى مبشر المؤمنين ان هذا القران <سؤال> ذا قران هداه كي فضل اب ذا حق طريق الايمان التي للطريقه التي حق طريق تا جگہ مضبوط طلاب وسيل ار ويبشر المؤمنين الذين يمرون الصالحات ان لهم الرسول صلى الله عليه وسلم صداقه او صداقه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرسه في الحمدال الحمد للہ الجی عام اللہ کتاب رالے مشرقین کو الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولا يجعل له عوجا قيما لينزل باسا شديدا منهم ويبشر المؤمنين الذين من الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما كسبوا فيه ابدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا حكمته نزول الكتاب صداقت الكتاب صداقت الله عليه وسلم صداقت النبي الرسول صلى وسلم مسل <تصفح> رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی کم کی کی کی کی سورت میں دیکھیے گی توسیس ادا شروع کی شہرانہ توسی کی صداقت نور ہر سورت کی تگور کی آخر کی آول کی تلک آیات الكتاب المبین دیوال اکی صداقت کتاب تلک آیات الكتاب المبین دیوال اکی صداقت الرسول لعلک باف عن نفسک اتصاری نبی علیہ السلام تا لعلک باف عن نفسک اللہ یکونو مؤمنین وما جیہم من ذکر من رحمہ محدثن اللہ کانو عنہم ارزین صداقت الكتاب صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بے اور پس ایک تاسين تلقات القران وكتاب مبين وهدى وبشرال للمؤمنين صدق كتاب صدق الكتاب بذي صدق الرسول ورشق من براتك وانك لتلق القران ملذ حكيم عليم تاد القران در قولي سيد طرف الله لنا مستمبترا نه جنا سراودي او جنات لكن لتلق القران ملذ حكيم خبير سدا کتاب صلی وسلم تلك آلات الكتاب المبين والفسير صداقة الرسول نتلو عليك من نبأ موسى نتلو عليك چا دی ماندراوڑی لکھو میو امین چیکن کے بھلی کتاب آئی امینون لکھو میو امین چیکن کے بھلے کتاب کبوت رومر پہروج کی سدا قطل کتاب سدا قطر صلی اللہ علیہ وسلم دام سل سدا قتر رسول سدا قطل رسول انگلتاب من اللہ العزیز الحکیم دا صداقت کتاب الكتاب الكتاب صداقت قطر صداقت صداقت صلی اللہ علیہ وسلم میں صدا نمبرات من تاریخ عز من الرمز تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونسيرا فأعرض أقصرهم فهم لا يسمعون فأعرض صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشر مثلكم والبسي قران نهمنا براش بن فقمنا براك الرسول والانما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وحك جمات زي مسنيت مسغار سوس مغار يود صدقت الكتاب صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سوره الشورا ك حميم سين قاف كذلك يوحى اليك يوحى اليك سداقت الكتاب سداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ضال قضے جملہ قران كذلك ايه الى قيل الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سداقت الكتاب سداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا قرہ سوره زخرف کی حامیم والكتاب المبید الا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون سداقت وانه في ام الكتاب الذين على علي حكيم فنزرب عنكم الذكر سبحان ان كنتم قوما مسرفين ذا صداقه الرسول وكمل سلام النبي في الاولين وما تيهم من نبي الا كانا ان ها الا كان به يستهزئون الا كان به يستهزئون صداقه الكتاب صداقه الرسول صلى الله عليه وسلم سوره الضحى ول کتاب مبین اُفی ڈبارکر کتاب ول کتاب مبین گوار مبارکرین کل امر حکیم حکیم حکیم امر بن ان انس بات سالت انام سم ان بات سالت سدا قطر تص... کتاب اس بات سدا قطر کتابا ہام تنظیل حکیم سدا قط کتاب انسما منی آل منی سداقه <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم سداقه الكتاب فبأي تلك آيات الله نتلوها عليك نو تلك آيات الله نتلوها عليك نتلوها عليك بالحق ذا الذين آمنوا يصدقون بما نزل فإذا زهار الحق فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاك اسيم يسموات تل الله عز وجل سم سر مستقبلن كلم اسمها حسنا كن ہابیم تنظیر الکتاب مین اللہ جیز الحکیم سداخت رسو سدا خط کتاب ہابیم تنظیر الکتاب مین اللہ جیز الحکیم تنظی الب امل جین کہر اما عما زیرو کے ہر سورت کی گورہ ہر سورت کی راجی آگم ذکر اس بات تاخیر اس بات تم ہار ہو تو قرآن کریم کی اس بات تخیرت خود صبح شروع ہے فتح مسلم باندھ دی یا صورت راخ را نور صورت کی زکر دا قیمت نسی لے بشارت کے پنترت قیامت خصوصی اور و لیکن اس بات اس بات او او مرکزی اصل علم قدرت کربل فنان بدنہ عالم الغیب لا زمان ہم اس قال ذرۃن فی السماوات والاارض ولازل من ذلک الاكبر اللاتی کتاب مبین حکمت اقامت حکمت فرض اثبات کیمت ول بقامت قائم کیج جی یجئ الذین جی امنوا من صالحات اولئک لهم فرتوم ورضق کریم الذین سوفات نماز جہرتا نخلفلا بدل ورکلی شی ہر چاہتا صداثہ اسبات اخرت اثبات اس نزوات اخرت سارے کی صورت کاپنا شروع کی مستقل اس بات تک احمد بانی صورت ہر صورت کے نجم اگر مستقل پذی اس بات تک احمد اس بات تک احمد بانی اور رت عمر کیرین خمت بانی رت عمر کرینا چرت جگور دام تعالیٰ کے اس بات تا قیمت کی اللہ ذکر کی. یو قدرتی کامل دا اللہ دیم کامل. کی دا اللہ قدرت اللہ دا اللہ علم تا قیمت کی. کی. کامل کا دا اللہ علم کامل سبب بدنت اکثر قدرتی اگتا سر لچی زراذر شو اللہ دہلی نہ سورة اقاب والقرآن المجيد فلاجبوا انجاهم منذر منهم فقال القافرون هذا شيء عجيب وقال عذابتنا وقلنا ترابا ذلك لجعب بعيد ذا بياند علم قد علمنا باطنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بياند علم الكامل من قوي وفاغ الزرات البدن مالك الخريص مكا ذدين وعندنا كتاب حفيظ بے دا قدرت دا دا خیمت دی اللہ فوقهم کیف وما لها من فروج. دا دو اللہ شی دا انسان چکے جنت سم وزر لکھ جاپتی منی داد کی تفریح مسلم کدا لکھل خروج سنچی اللہ خروج بے سکی آخر کے کدا لکھو مل خروج داولت نمبر آج مل خروج داولت س زیات کی ترقی وزاراتې ضررووافل حاملاتې و کرااففر جاریاې ی سررافل مقص سمات مره دا کووای پهې خبرهمانې حال د بادونو حال دیزو حال د بیړون حال د فریشتو تقسیم کوون کو د بر ل انماتتو عدونونه دا ساادکان کمت چې صې لوس کېې داخوا مخار دا انماتتو دونونهله ساادکان کمرتس او ان نه نه لواقع او جز دا خ مخواقع کیون ان ن نه اور اذ قیامت بقام قاوائ کی وان الدين لواق يا وويل للذين اختطاعوا بذي مالا گيل وويل للذين كفروا يومهم الذي يعدون لہلاکت کافر رچین قال قیدا ورزنا چه دسلو سکگی وويل ميبور بصنسرت تورج مرا ذات نکلم ادری دليل عقلي نقلي وحي وتورى وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفو والبحر المسجور نا نا داعي دعوا ان ذا ربك رواق هيكل ذاك رسخ مخاوق كيف زر كده ما لهم من ذافه كلوه هيك يوم تمور السماء مورات سير الجبال سيره كل وتشل جسمان برسي ذوسرا وتصير الجبال سيره روان شغل محل فروان ذوسرا فويل يومئذ للمكذبين نہرا کر درو گر کو دیا میں دل میلو یو میں دل مزین گوراشا کی ادب آج نمبر رتن کیجل آجا نیشا رتن کی دن کی, دون کی دارگی قمر کے سوت دا دا دا دا اللہ دا دا دا دا دلند باتحمت اس بات نا خمت اس بات دا بات خمت قیمت گوقبح کا نمتا کل بداوا کی حالت بس حالت بدا چل اردو پکانت سورس کی بیاں نمکی گیس بات مار تقریبا دور سورت مستقل اس بات دا قیمت قرآن کے ہر, سانی دماغ سبقنا، ہر سانی دماغ کے سبقنے، حاق کی سال صرت مختلف حقائق کہ کے کیا اس بات کام اگی کے شروع کیسان دے دو جی خیال دی انسان دی نو جواب محضوبیر تو ہاں راسنا کی انسان دار وجود تراولی حاصل اس بات کے ولد انسان دلیل خل کے اول دوسرت انسان مل سر سر آئی کو والمرسلات وارفال اسوات اسمنا شراتن شرا غواد باذنارا فرخدي پاسانته باني غواد غذتي زولتونكي اوغا باذن غواد جاگاوري نياك فرستي فرونكي فل آس اس ان آن ان سانگون ورا فل فارقاتي فرقا غواد دي حق فرستي چي فل منقيات ذكرا غواد جا فرستي شرانون كي وائلالا عذرا نذرا دفاد حجت قائم كو الور كفار باني دفار تفيد منان انما توادو نناكا اسبات قائم انما, اس انما توادو لَا حالت بسرنجي حالت بدادي جي فيذن جو موت مي ستوي سما غور لکل جي سوري بينور شي ترجسمان دروازي دروازي شي غورن رواق رسول او تذکر چميان مسر اسمر افتگني شي ان اج يوم اجلت ليوم الفصل وما دراكم يوم الفصل بسكن باكي گورا خبر دہمت سیا نمون خبر تورمت منی لکھن مفید منی سم کل منی دہمت سیا بے دہمت منی لکھ بدر میں بات بیان کر دلپنم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات یہ گورا ون نازات برقم ون ناشطات نشم والسابحات سب کا سابقات سب کا فالمذبرات امرا دس با سلم جواب قسم محذوف دے جواب فرش جو خون کے لیے رہود بفضل بسے بارے او خون کے لیے رہون دم بنا نفسان تبانے جواب یہ فرش شرم او خون کے لیے حکم ہے کہ دفعہ اتصال حکم ہے جواب یہ فرش اولاد کے لیے حکم ہے ہے دفعہ مددار واخر حکم اللہ سے گولہ بحکمنی جواب ساغت محل لا تبعوا السن ولا تحاسبون التاسب قام خافت كي يوتاسو صاحب کتاب کی کلو فر دکی یوم ترجو فرراج ف تذو الرد ف قول زبانی عبد کئی دنیا جاغز مکاس نیا گشیرے اول نہیں وتذو الرد با پسو شبلی بس دیمش فری لفرض بعض من ذات ذات ابن مخلوقات قلوب یوم واجبۃ حالت و دانی یا اثبات دا کیامت دار کے درس جواب کی گورا یوم فیر المر من اخیه و امی و, امی و بی و دلستم دلستم نمبر جا درشن درشن نا اچھا شوچک و بس رہیو میری روڑنا مورنا بننا دار تقوی کی دور حالات <سؤال> جگ دالت ن شخر گئی مت نب سما احضر حالات قبل بہارو رت وبورت نب سما قدم آل و و مت او بیت سے ذکر کے سورت مطفیل کی او لائے ذنو لائک انہو دی کے فردی حق اس میں فردی حق سا خیلی پڑ سوری دا حق پڑی خیلی تا خیلی سرے قیمت نمہنی او لائے ذنو لائک انہم بعصون لیوم نازیمی یوم یقوم الناس لرد بالعالمین شوکل نمبر آت ونیخیان حرام خورد داورت پوری آیات کی و رب و رب کے کے ان ان نور مدت ما کی۔ اس بات میں قمت میں سورتی بروج کی بند اس بات میں سہمت ہوں <سلام> <"انسر> اللہ بے بے دا بیان دی دا سے چاہیے اربا دِن کریم رسالت صداقت ایمان میں داخلہ بحاظ اہم قاصد ویانا داد صلور متنوانا او دام قاسد کل کل, کل قرآن کریم پو یو سرک کی راجہ مکی او قرآن, قرآن, قرآن, قرآن دادیر فارمی صلی اللہ علیہ وسلم شیل قرآن نوارا نوارا نوارا ذکر رکل نو بے بے دام صلی اللہ کل کل کل فیو سرک کی دام قاسد کل یو مخی کل ابر مخی کی سرطی نسکور تلقات القتاب الحکیم کی صداقت کتاب اکال الناس آج من انحین الارجن منہ بات مسری طبی انب کم اللہ مقصد انہ لات رب کم بھا بھو دے برس مسلط مسلط ادے ہی مرج کم جمیاف ل صاقت تککیتابو ما خذ دل کایا ت کے تابیل حقییم د صداقت دا رسول اقال در رسول ما خذہ کاے نہ کا جممن او حہہ دری مصرت تو حید ما خذ ظالے کوممل اللهہ رب و کوم فابدو ہے سورربب اسبات تقیمتم ہے ہیں رجہ کوم جمعہہ جسہ م دا سے وچی کہ پہی جیں مناندی قدر کرامی شناسم بحررنگی کے خوخواہی جاہ میں پھور چېہ مظامی تخی ذکیں۔ اورقر چ گوروری سدس لے چې دا صداقت وعد اللہ حقام وعد اللہ یہ یا سورت ہود کے بیاں سورت ہود کے بیاں دم قاصد اربہ والد قرآن کریم صداقت کتاب. آلاته خبیرا. بسی دیم دیم نمبر. اللہ تاب الاب دل اللہ ہر سالت اللہ نہ قیامت مبارک ہے اِلَلہ ہی مرجوکم وہ والا كل شےں درے اِلَلہ ہی مرجوکم وہ والا كل شےں قدیر اور سدا قد کتاب کتاب الاحکمت آیاتہم دے مسرت توحید اللہ درم ذکر کرے وا دے مسرت توحید اللہ تعبد الا اللہ ذکر رسالت اننی لکم منه نذیر و شھل فلر مسبات قیامت یا اللہ ہی مرجوکم وہ والا كل شےں قدیر اِلَلہ ہی مرجوکم دار کی سعادت مسخشی سجدہ صبح کی دامت دا مزامید مزامید پر ذرہ کیمان راضی قلع قلع دا دیات یو آیات کل راوی اگرا سورت نا سورت نیپارا یو سر نمبر بالله توحید رسولی رسارت ولکت کتاب وابل اون رسولی ول کتابی آن سب و می کل ہی اس بات داخر کی سرور مقاصد کریم تو قرآن کریم توحید رسالت صداقت کتاب امان بل آخر امان باخرہ دار کی فتح شواہد شاہد پسل بانی فلے جی شاہد پدل شہادت شہادت کتابانی شواہد گواہد اللہ پس مقاصد آر قرآن کریم بانی اگر سرت نسا بیاں شہادت اللہ پم سریبات کتاب سورت نسا کسی کر شہادت اللہ صدا قتل شہادت اللہ قتل شہادت اللہ بھی صداقت الرسول دا بات آخر سورت نسا سور ترسم نا تم نلا لیکن اللہ کعاد تاب کا نی نی منی لاکی نلا ہو شاء اللہ کل کی پان دے شہاد جب رسولانی سور تراتے آیات شہادت رسارت رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے اللہ کفر سلام وافر دین کم السرا سور تخرآم و دین کبھر سرا کل کفا بلا شہید ام بی کمن کتاب شہادت اللہ شہادت الملائے کم وائفر چنئی تی رام برقا بل شہید ام بینی و بہن کُمن ایندہ مل کتاب وفی دلّی میں تھا شہاد شاہد اللہ حل اللہ امکلس نمبر اللہ گوئی مسلمان کا ام بالکل شہاد خرد بانی سورت یونس دِن سم نمبر شہادت اللہ پات بس بات بانی سورت یونس دِبند سورت دِن بر وی ہق ویم کا حق کن چاہتی ویسم کا حق کن تو مؤ تم بھ موجین چاہیں سما بھانی موج اللہ امر کی امردالا امر دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقار با کمار ربی لطا جنکم من وقسم فراب زمان دی. طرف حق راب زمان دے بانی دے. بارس آسمان کے بلافان امر جناب رسول ارے او نمبر آٹھ سورت تگام امر جناب رسول صلی اللہ علیہ امر نبی راب اللہ دین کبھر اللہ خیال کی کافی راو کے ق البله رببيله تبعسونا سمن دونهبونه بماملتون مذا د کا الله نس و قسم ب فرمابانې چېخ ماس برده کېږ بیا تااسله خبر د کوي با اس بر دا فله ب ساارداناشهادت د الله بالمقاې د العرببعشهت ت منکو بالمقااس العرب دتي وجن د هم مقاسي د او مقاې د عاد د ق کار دي مستفر سورتہ سورت بات رسول صلی اللہ علیہ بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ سورتہ ما ویت سلی متنا وجہ کارن پیم فلات سائل مت محادی مستخل سورت خیمت سورت خیمت یہ صرف قیمت ذکر فی نشتر ہے نور سنشتر ہے یو سزاد الظلت العرض وزلزانها واخرجت العرض واسقالها وقالر انسان مالها یو میذین تحدث اخبارها بأن رب کوحالها یو میذین يسدر الناس واشتا تلیر و آمالهم فمیامل بسقال ذرات خیر ایرہا ومیامل بسقال ذرات سلیر طول پک اس بات تا قیمت دارک جملی دا سورة النجی صرف اس بات تا قیمت مستقل سورت پک نازل شوی س قالاه معاضرا كما القadaها يوم يكونون النسووك خلاش مسوس وتكون الجبانو كان منهوش ف من س كللت معازين هو فيشة ال راازيا من خقد موواازينه هو مويا حمااضنا كماياناار حامها مستقل سر م الصني تحييدمان الس ذکر اللہ حسمد اللہ کب احد اللہ عہد اللہ حسمد الہو کب سورت اخلاس مستقل لکھے گی مسکل مقصد صداقت کتاب دے صداقت کتاب سورت سورتیب من من شہاد شہادت مستقل اتراضات اتباع تہیل ابتر قرآن اجماری خاکد آبی پیغمبر مت اللہ جزات مشرکین دار چکلہ مجنون ورتوی کلو تا ساہر وی کلو تا شاعر نشا شاعر شاعر وی کلو تا کاہن وی کلو ایک زکات نے زماں جزا پیش کم تھا المطالبہ زکۃ جستے پیغمبر استری فلوس کیری فرشتیں سا سگر دیل گسنچ دیو وسیر سا دیو جوڑے دے دا دا مختلف دا دا دزانت کیا دزانت دزانت جوڑے دامختریفر کران صداقت اولازاد اعتراضات تم شریکین فضابانے دین سنا او دا کے جوابات اصل کو بیان دو اعتراضات کی اگلی سورت برقان سورت برقان کی ازہاد سنا اگلی اعتراضات یہ اعتراضات پر دوہرا موقع سے لبانے راول کوہ سورت انبیاء ایکند مصاد پیغمبر مر متن کی اعتراضات تم شریکین دی سورت انبیاء کی تفسیر ذکر کریں لمبے بشروم سورت عمبیا یہ سما اللہ بشرمندی د دا دا نئے دا دا دا دا دا ابتا تحر جاد اب تو نہ صحران تم تم سرو جواب ذکر ہے تراز بل کا لو اصل بلکہ خبریں پیش دیگه تمو جزا لك سن چراغ لے شنو رام بیا فوجو با نی دار دش پک می جواب ما امرت قبلهم مل قرتن اهلقناهم جوابات شرو شو ما امرت قبلها من قر من ما نوراوے مکہ دینای سیو کرشم هلاکی واگی مجزات تنکڑی ہو او اللہ تمو مجزات پیش کرو بیرا نو ما امرت قبلهم مل قرتن اهلقناهم هم یؤمنون دادو بی اعتراض جواب هل هاذا الا بشر مثلكم و ما ارسلنا قبلكم فرس علوہ اللہ ذکرین کن تم تالمون نرالی چیار علی و منگ سمرالی گرے منگ مکرآم ان مکینا ذکر رجول او فرشتو دا این کم لا تم لاتا ما تم لا شری کی سورت فرقان دے اصل فری کے کے مشرقین سورت فرقان دہگیز متعلقات مشرقین تو پران متعلق درس متعلق و دروغ اللہ کپرو انہیں جڑ کر سب دی بانے قوم بل فقد وزورا کافر دی زلم تا تا ہوا او چاہی میری تمنا لے بتم وسیلا را د جواب سو سنہار کی ایک الار کی بس مان کی ساسدائے اللہ تمعیداد ان حکام کا پور الرحیمان و ترتم شری کیل سارت متا سوریہ کل تھو شی تھرس اعتراض کی فرال سمست ویمشي في ساب بازارونه کې ګي لوله اون زل ل حماه کو چېلیف غبرلو پخام خ د باار خوسه ګ ولی را لج پبانه فرششتهافکوو معونه صره دابلې تراس اوقالی قانون یا چې دفامبر دخواام غظانی د ورسي چې خلکوم کارټل پیدا ک خلکو باې تقسیم کی دهل چې د غضاې او تتكونونه له جننه تونیاې د باغوي خامخپل یو جواب من نا جتنی شرم نا سننا ندی من رسور یا کل تام جن چین بردے مارسل تہ من و و جواب وقال مر وادی خوراک نہاش مخام مختو چی مر وا دل کر تک بھر لگ بھر لگ بھر ہیم آن کبھی ون کشی رام کبھی سر سر سر کشی وا ون کبے تم مشرکینو لگ لگ مزب کبھی سرین اللہ جین کبھی حق ابنی جزی مانا کیا تحصیل کی بھی شبھا دن ولا کبھی میں سرین بالحق کی رات کو تف جواب منگتا تب جب داغے جوابات ذکر شو سبان شروع کی راغی ذکر چتر نہ ٹکڑی ٹکڑی بے جن دیکھی بے دراج دیکھیے گی اگر سرتی سبا اعتراض مشرقین کل کل پڑھکاری میں اعتراض جواب دوارا ذکر کی کل اعتراض ذکر کی جواب ذکر نہ کی کل جواب ذکر کی اعتراض نہیں ثنا وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة اضربوا كاذبا وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة ويكافر مشرات لمنتقمتم قل بلا وربي جواب قل بلا وربي لا تأتي انكم عالم الغيب لا زمانهم اسكار في السماوات ولا في الارض بيتاد المشركين قرفهم نبرات وقال الذين كفروا هل ندلك ما راجل ينبئكم زعما الستم كل ممزق انكم نفخ خلقا جديدا ويكافروا خذنم كتاب سبداه سري خراب خبر ٹکڑی بلکہ کافر اتراج تم شری سورتم چلاگی استعمال استعمال کافم بل انجا منزر من دا بلا جیبو انجا جیب خبربائی کر جمبائی داس کے دل نال جاب نامات بدن, بارزو دا بدن حاصل تا سے ذرا تبادر کر اور کے قاضر کا فرم ينظر الى السماء فوقهم كيف مننها و ينهها ما لها من خروج بورا مکے سورت الصفات کے اعتراض مشرکینوں کو اس بات پر قیامت باندھ اعتراض انسان ذر ذرشی اور بے ہواس وکالو ذر ذرش بے را جن دے کی گن ایامت نام کنہ تراب شارسم نمبر آٹھ ایمت نام کنا توراب کترا ضام ایندا نم بہ سو اباڑ مارو شمگا اڈو گردو دیکھی ون تم شری ترشن اتراضاد تم شری کی, کن نازع من جی چی زر زر جندے کی سورت مانی سورت ہی نا جات سورتات نہ سورت نا جات سورت ایزا نازع کن نا کواف سا يقولون کوونه اعترااجات نه ی د يقولون شروع کېږي یکوونا ان نبونه في الحاف ئ مشرکن پطررا کې لی منباپس کوی چې حالتدن ب کې کونا ظمن نه خ چې شمنګاړو کې اړوکی سره سررا بسيداقالو ت کازنقرتون خاص هئ مشرکن پزانان کې داپس ک خې ډتهاندي لکه یو کټه ب جګړي چې دا زما بول دا زما ده ف نه ما ه زجرتتون جواب ف نه ما ات مخدم خ موجودہ ٹول مخلوقات مقدم دا بیان تو رسالت صداقت کی تو مان پہ رہا